خطرم بھائیوں اور بہنوں اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی خاص توفیق کے ساتھ آج ہم صورت البقرہ جو کہ مدنی صورت ہے اس کی فضیلت میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ کل سے باقاعدہ صورت البقرہ کا آغاز ہوگا قرآن مجید کی مدینہ میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے سورہ بقرہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث موجود ہیں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے صحیح مسلم سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جگمگانے والی صورتیں یعنی صورت البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ دونوں قیامت والے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ بادل ہوں یا دو صاحبان ہوں یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں وہ اپنے اصحاب کی طرف سے حجت پیش کریں گی یعنی جو ان کو پڑھتے تھے سورہ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحیح مسلم سیدنا نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور اہل القرآن جو اس پر عمل کرتے تھے انہیں لایا جائے گا اور سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران آگے آگے ہوں گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تین مثالیں دیں میں ان مثالوں کو تب سے کبھی نہیں بھولا یعنی حضرت نواز کہتے ہیں میں ان کو آج تک نہیں بھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو بادل ہیں یا دو سیاہ صاحبان ہیں جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے یا قطار باندھے ہوئے پرند پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں یہ دو صورتیں اپنے اصحاب کے لیے حجت پیش کریں گی یعنی وہ جو ان کو پڑھتے تھے ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں گی صحیح مسلم میرے بھائی بہت عظیم فضیلت والی یہ صورت ہے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے شیطان جب سورت البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اسے نقل فرمایا سیدنا اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تلاوت کرتے کرتے ان کا گھوڑا جو پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے بدکنا شروع کر دیا وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا تو انہوں نے تلاوت ختم کر دی کیونکہ ان کا بیٹا یہ قریب ہی سو رہا تھا اور انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ گھوڑا کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے جب بچے کو اٹھا لیا تو آسمان کی طرف دیکھا فرماتے ہیں میرے سر کے اوپر بادل سا تھا جس میں قندیلیں تھیں اور وہ فضا میں اوپر ہی جا رہا تھا یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجل ہو گیا صبح ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن وزیر آپ پڑھتے رہتے اے ابن وزیر آپ پڑھتے رہتے تو بہتر تھا عرض کی اللہ کے رسول میں اس سے ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یا کو نقصان نہ دے دے جو قریب ہی لیٹا ہوا تھا میں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر بچے کے پاس آ گیا پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحبان کی طرح کی ایک چیز ہے جس میں چراغوں کے مانند کوئی شہ ہے پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتا یہ کیا چیز تھی عرض کی جی نہیں فرمایا یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ بھی صبح کے وقت انہیں دیکھتے اور لوگوں سے چھپتے نہیں یعنی وہ لوگوں سے چھپتے کبھی نہیں اللہ اکبر میرے بھائیو سورہ بقرا کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے آ اور سیدنا عسید میں بغیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تلاوت فرمایا کرتے تھے متفقن حدیث ہے اسی طرح سیدنا عبدالرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا اس نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے جمرائے قبرہ کی سات کنکریوں کے ساتھ رمی کی یعنی جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں شیطان کو بڑے شیطان کو جب کنکریاں ماری تو بیت اللہ ان کے بائیں ہاتھ اور منا دائیں ہاتھ تھا پھر فرمایا یہ اس شخص کے رمی کرنے کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں بھی سورہ بقرہ کی فضیلت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ حنین کے دن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کچھ سستی دیکھی تو آپ نے مجھے حکم دیا اے عباس اعلان کرو اے صحاب سمورہ یعنی اے کیکر کے درخت کے نیچے بیت رضوان کرنے والو اے اصحاب سورہ بقرہ اللہ اکبر یعنی حنین کا مارکا جب ہوا تو اس میں اچانک حملے کی وجہ سے صحابہ پیچھے ہٹے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جن کی آواز بہت بلند تھی انہیں کہا کہ اعلان کر کے ان کو بلاؤ مختلف الفاظ اے اصحاب سا یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے بیت رضوان اس کی کر کے درخت کے نیچے کی تھی آؤ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو جاؤ اور بالخصوص جب بہت سارا قرآن نازل ہو چکا تھا فرمایا اے اصحاب صورت البقرا اے سور بقرہ والو آؤ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو جاؤ امام حمیدی نے اپنی مستنت کے اندر اور امام احمد نے اپنی مسنط کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے سند اس کی حسن ہے سیدنا نرواہ بیان کرتے ہیں کہ یمامہ کے دن یعنی جنگ یمامہ کے دن جب مسلمہ کرداب کے ساتھیوں سے ہماری جنگ ہوئی جو جھوٹا نبی بنا ہوا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو یا یاقرا کہہ کر پکارنے لگے اللہ اکبر مصنف عبد الرزاق سنن سعید بن منصور اور مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت حسن سنت کے ساتھ موجود ہے اب میرے بھائیوں اور بہنوں دیکھو کہ جنگ یمامہ جو کہ مسلمہ کرداب اس جھوٹے نبی کے خلاف لڑی گئی اس میں صحابہ ایک دوسرے کو اصحاب سورت البقرا کیا کر پکارتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانہ میں نازل ہوئیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی یعنی یہ مدینہ کا دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی میں اس وقت سورہ نساء اور سورہ بقرہ نازل ہوئیں تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ مختصر اس کی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے احادیث کی روشنی میں اس سے یہ آیا ہوتا ہے کہ یہ کتنی عظیم الشان صورت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایک دوسرے کو یا اصحابی صورت البقرہ کہہ کر پکارتے تھے اور یہ مثال شاید قرآن کی کسی دوسری صورت کے بارے میں نہ ہو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت اس سے رغبت اس کے پڑھنے سے محبت اس کا ترجمہ تفسیر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کا یہ عمل قبول فرما لے وہ آخر ان الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ